شکر المعروف معروف مارا احسان باپ بارہ شکریہ احسان د مخلوق کے ان مخلوق احسان کار رچ داغے شکریہ ادا کی اور شکریہ ادا رچاغے جس کی پرانی جماعت دیواد کی دی. راضی عالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاشکر اللہ اللہ لا شکر الناس اللہ اشکر اللہم اللہ اشکر اللہ الناس دورا چھو منصوب شئی نمانا دادا اللہ اشکر اللہم اللہ اشکر اللہ الناس چھو مقصد دار چھو ہر غدو چھو داغو او عادت دا آدمی شکری دے احسان دے مخلوق میں نظارن کی عادت او تبیت با دا آدمی شکری دے احسان دے اللہ میں دا اللہ دا نعمتون شکری ومن آدھا کئی مقصد مخلوق دحسان شکر احسان تو مخلوق نہ شکری سن کے دو نحمت اللہ شکریہ احساند مخلوق اللہ شکریہ اللہ شکر نا شکر شکر احسان ہی نا اللہ شکریہ ملازمت د شکری دن دا اللہ دکری دن احمد مخلوق کی دن تو احسان دکرانا ہر سدی زمیندار دیکھی منگل تیار نہ سارا ناجر وے سلمان چاہی دا شکرین دا دا اللہ اللہ بدلی مہارا دا د سے دو بدلی ماری پھر بھی بدلا ماری دیور کی پہلے میں جدید بدلی ماری دو پھر یس نے بھی بیان خود احسان کی چپٹی کی پر یس نے بھی بیاں دی, دی فمن بھی. بیانو احسان فمن جداخری چاہ چ بیانوں کو احسان دو محسن فقطر رحمت شکریہ ادا کرا امن قدموں چاہے احسان دحسین پٹکو بکت کا فرحو تو دہابت احسان نہ شکریہ ابران مارا دے پنت ابلاف مارا دادا سر ولی ابن نی نا بران ہسر مارا دا, حسر مارا دا, دا من ابر برارا چور پاگت سیا کرسہ رہ مارا دارا وہ قابل دے, دے. قدم ہو رہا کرے ہارو بیناسا ذکر کہ ہار وہ میں دخل جدیز جدید ازماس سے احسان کھڑے دے شکر ہو داغت احسان شکریہ ادا کر ان قدموں کو فٹ کتا احسان انہیں بھی راہ کو دا را. بقت قبر ہوتا احسان نہ شکریہ ہو کر